السلات و سلام و نبی اللہ و علی کا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناز مدن چینل کا سلسلہ دعوت اسلامی کہاں نہیں اد دعوت الاسلامیہ ویر از ان دعوت اسلام اس سلسلے میں ہم دنیا بھر میں ہونے والے اجتماع دیکھنے اور سننے کی سہادت حاصل کرتے ہیں انشاء اللہ ازغجل آج کے اس سلسلے میں ہم امریکہ کے شہر شکاگو میں ہونے والا سین تو بڑا بیان دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے کریں گے متبو لے جاب میں سلامی صدا وصار مدینے کا الحمد الحمدللہ رب الات وسلیم امباد فعد بلطین السلاط وسلام علی, علی کا یا رسول عباس یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا نور میرے پیارے اور بہترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل آج اٹھارہ شوال المکرم چودہ سو اکتیس سنے ہجری ہے چھبیس سپتمبر دو ہزار دس امریکہ کے شہر شکاگو کے اندر دعوت اسلامی کا سنت و بھرا عظیم و شان اجتماع جاری ہے الحمدللہ آج کے اجتماع میں ہمارے ساتھ کینیڈا سے آئے ہوئے اسلامی بھائی بھی شریک ہیں کینیڈا کے شہر ٹورنٹو مونٹریال اور دیگر شہروں سے بھی اسلام میں کشیف لائے ہیں اسی طرح امریکہ میں نہ صرف شکاگو بلکہ کیلیفورنیا ہیوسٹن ڈیلس نیو یارک اور بھی کئی علاقوں کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ آج کے اجتماع میں شریک ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آج کے اس اجتماع کو ہم سب کی مقصرت کا ذریعہ بنائے میرے <سؤال> پیارے اسلامی بھائیوں دور پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہے مصطفیٰ جان رحمت شمعِ بزم ہدایت نو شعر بزم جنت طے کرے دود و ثقافت ممبائے علم و حکمت صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات بالا کبار وہ ذات ہے جس پر جتنا درود پڑھا جائے صرف دنیا ہی میں نہیں قیامت کے روز بھی یہ درود بہت کام آئے گا <تصفح> <تصفح> کابے کے بدر تجا کے شمس دا دافع جبلا بلا شافع یوم جدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حینا وحینا منسلح رکت ہو شپاڈی یومل جو دس مرتبہ صبح اور دس مرتبہ شام مجبر درود پڑھے گا قیامت کے دن اسے میری شفاعت نصیب ہوگی دس مرتبہ صبح اونلی مارننگ کتنا وقت مطلب لگتا ہے والسلام یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ صل وسلم علی علی یہ کتنی دیر لگتی ہے اس میں شاید دس بار پڑھنے میں پورا ایک منٹ بھی نہیں لگے گا مگر انعام کیا ہے توحفہ کیا ہے عطائیں کیا ہیں تصور تو کریں کہ سرکار کی شفا نصیب ہو جائے گی سن الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم واٹ از ہیون واٹ از ہیل جنت کیا ہے اور دوزہ کیا ہے ہم نے سنا تو بہت ہے ہم دعا بھی کرتے ہیں ہم اپنے رب سے جنت کا سوال بھی کرتے ہیں نماز کے بعد دعا کرتے ہیں تو جہنم سے پناہ بھی مانگتے ہیں لیکن کبھی اس نے غور کیا کہ حقیقت میں جنت ہے کیا یہ رب کا کیسا انعام ہے یہ کیسا مقام ہے اس کے اندر کیا کیا موجود ہے اور یاد رکھیے ان نقلا تخل فلمیات اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا میرے رب کے فرامین میرے رب کے فرمان حق ہیں جو فرمایا میرے رب نے وہ سچے وادے ہیں اب جنت ہے کیا رب نے جنتیوں کے لیے کیا کچھ انعام تیار کر رکھا ہے آج دنیا کے اندر اگر کوئی مشہور مقام ہو کوئی دنیا کے اندر بہت بڑا آئیکن ہو کوئی جگہ ہو جہاں لوگ جانا پسند کرتے ہوں تو ہماری زندگی کی ڈیزائر ہوتی ہے کہ یار کبھی موقع ملا تو فلاں جگہ یورپ میں جاؤں گا لندن کی فلاں چیز دیکھوں گا پیرس کی پلاں چیز دیکھوں گا جو الحمدللہ للہ الحمدللہ مدنی ماحول پہ ہوتے ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو مکہ دیکھنا چاہتے ہیں اگر ان کی زندگی میں کوئی تمنا ہوتی ہے تو الحمدللہ مدینہ یہ طیبہ دیکھنے کی تمنا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار ہرمین طیبہ دیکھنا نصیب فرما اور کعبہ یعنی مکہ اور مدینہ تو وہ مقام ہے کہ اگر آج بھی کسی کو دنیا میں جنت دیکھنی ہے اگر آج بھی کسی کو جنتی اشیاء جنت کے نمونے دیکھنے ہیں تو میرے آقا علی اصلاۃ السلام کے فرامین کے مطابق حضر اسود جنت کا پتھر ہے کعبے کے اندر جو نصب ہے وہ جنت کا پتھر ہے مقامی ابراہیم جو ہے وہ جنت کا یاقوت ہے اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں سرکار علی اصلاۃ السلام کی حدیث ہے کہ میرے روزۂ انور اور منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے دیکھنا ہے تو جنت کا باغ مدینے میں جا کر دیکھیے میرے پیار ساحب ایسے بہت سارے مقامات ہیں مدینے میں جس کے بارے میں میرے آکا علی صلاحط السلام نے جب یہ کی بات لے لیجیے میرے آقا فرماتے ہیں عہد مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں اور میرے ساتھ یہ جنت میں جائے گا میرے پیارے صاحب جنت کی بہت ساری چیزیں دنیا میں بھی رب نے ہمیں دکھائی ہیں دیکھنے کی تمنا ہونی چاہیے بہرحال وہ جنت جو رب نے قیامت کے دل کی کے گزرنے کے بعد اپنے نیک بندوں کے لیے پرہیزداروں کے لیے تیار کر رکھی ہے وہ جنت کیسی ہے اس جنت میں کیا کچھ موجود ہے توجہ کے ساتھ سنیے اور رب کی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جھومتے چلے جائیے میرے پیارے اور بہترم اسلامی بھائیوں سنیے حدیث پاک میں آتا ہے حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ ربی اللہ کرموں سے روایت ہے کہ مالی جنت کافی میں نعمت سراپا ثقافت محبوب رب العزت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سیدنا قلیم اللہ نبی نے جب اپنے رب سے سب سے کم درجے والے جنتی کے بارے میں سوال کیا سب سے کم کیٹیگری جس کی ہو جنت نے اس کے بارے میں کوسچن کیا کہ اس کی منزل کتنی بڑی ہوگی اس کے پاس کیا کیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص جنتیوں کے جنت میں داخل ہو جانے کے بعد آئے گا اس سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا تو وہ عرض کرے گا یا اللہ میں جنت میں کیسے داخل ہو جاؤں لوگ اپنے اپنے محلوں میں اپنے اپنے ہاؤسز میں پیلسز میں جا چکے ہیں اور انہوں نے اپنی اپنی منازل کو طے کر لیا ہے تو اللہ وجل فرمائے گا کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تیرے لیے دنیا کے بادشاہوں جیسی نعمتیں یعنی دنیا کے اندر بادشاہ جیسے رہتے تھے تجھے وہ نعمتیں دے دی جائیں وہ عرض کرے گا یا اللہ میں راضی ہوں تو اللہ وجن اس سے پروائے گا تیرے لیے وہی ہے اور اس کی مثل اور اس کی مثل اور اس کی مثل یہاں تک کہ اللہ تعالی فائیو ٹائمز اس میں اضافہ فرما دے گا وہ بول اٹھے گا یا رب میں راضی ہوں اللہ اظہر فرمائے گا یہ سب تیرے لیے ہے اور اس سے دس گنا اور اور تیرے لیے نفس کی چاہت کے مطابق اور تیری آنکھوں کی لذت کے مطابق نعمتیں ہیں تو وہ عرض کرے گا یا رب میں راضی ہوں حضرت اپنے سیدرم علیہ السلام نے سب سے اعلیٰ درجے سب سے اونچی کیٹیگری والے جنگتی کے بارے میں سوال کیا تو رب تعالیٰ نے شاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے پسند کر لیا اور ان کی عزت و کرامت پر میں نے اپنے دستے قدرت سے موہر لگا دی ہے تو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا اللہ اکبر یہ جنتیوں کے لیے نعمتیں رب نے تیار کر رکھی ہیں غور تو کیجئے کہ دنیا کے بادشاہوں سے کئی گنا اس شخص کو عطا کیا جائے گا جو سب سے چھوٹی کیٹیگری والا ہوگا یعنی جنت میں جب سب آخر ہو جائیں گے اس کے بعد اسے داخل کیا جائے گا اور آج دنیا میں بادشاہوں کے پاس کیا کچھ نہیں ہے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یار امریکہ کے اندر جاؤ بہت کچھ ہے دولت ہے یہاں پر جناب بیوٹی ہے کلائمیٹ ہے سب کچھ ہے میرے پیارے سائیں بھائیوں رب فرماتا ہے جنت میں وہ کچھ ہے جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہ تھا کبھی دل میں گمان بھی نہیں آیا کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے کسی کان نے سنا نہیں ہے میرے رب نے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جنت میں درجے کتنے ہیں جنت میں کس قدر کیٹیگریز اور جنت کے اندر کتنے سارے گریڈ ہیں سنیے سنیے حضرت عبادہ بن سابق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سرکار مکہ مکرمہ شاہن شاہ مدینہ المنورہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جنت میں سو درجے ہیں سو گریز ہیں اور ہر دو درجوں کے درمیان آسمان و زمین جتنا فاصلہ ہے اور سب سے بلند درجہ جنت میں فردوس کا ہے اس سے جنت کے چار ریور چار دریا بہ رہے ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے سو جب بھی اللہ بدل سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو جبھی جب جنت الفردوس مانگی جاتی ہے تو یہ ایک جنت کی کیٹیگری ہے جو سب سے اعلیٰ سب سے سپیرئر ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اجتماع کی برکت سے ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے فرما رہے ہیں اللہ الفردو جنا یا اکرم الکرمی میری سرکار کے قدموں ہی میں انشاءاللہ اللہ میری سرکار کے قدموں ہی میں انشاءاللہ اللہ میرا فردوس میں اتار ہوگا ان <تصفح> ہوگا انشاءاللہ میرے پیاروں محترم اسلامی بھائی اب جنت خود کیا کرتی ہے جنت کی تمنا ہم تو کرتے ہیں اور دعا کرتے رہنا چاہیے دوزک سے پناہ مانگنی چاہیے مصطفیٰ جان رحمت شما میں ہدایت صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے تین مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کیا جنت دعا کرتی ہے یا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے جنت خود دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے اور جو کوئی شخص تین بار دوزخ سے پناہ مانگتا ہے تو دوزخ دعا کرتی ہے یا اللہ اس کو دوزخ سے پناہ دے, دے آئیے کی برکت سے ہم دعا کرتے ہیں الجنہ الجنہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں جنت کے درجے ہم نے سنے جنت کے آٹھ دروازے روایتوں میں آتا ہے روزہ دار کو روزے کے دروازے سے پکارا جائے گا صدقہ دینے والے کو صدقے کے دروازے سے پکارا جائے گا جنت کے دروازوں میں سے جو نماز پڑھنے والا ہوگا نمازی کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا پیارے آقا یہ بات فرما رہے تھے صدیق کے اکبر موجود تھے عرض کرتے ہیں آقا کوئی ایسا ہے جس کو جنت کے آٹھوں دروازوں سے بلایا جائے میرے آقا فرماتے ہیں صدیق اکبر میں امید رکھتا ہوں رب کی رحمت سے کہ تُو وہ جسے جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جاتا ہے یہ شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی, اللہ, تعالی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں آقا کا پڑوس نصیب فرمائے بہار شریعت مفتی امجد علی آدمی علیہ رحمت اللہ علیہ کی بڑی پیاری تکنیف ہے آپ نے جنت کے جو فضائل جنت کی جو برکتیں جنت کی جو نعمتیں ہیں اس کے بارے میں ایک بریف بیان دیا ہے اس کی چند جھلکیاں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں سنتے جائیے اور جھومتے جائیے کہ جنت میں اپنے رب نے اپنے بندوں کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے آج دنیا کی کوئی قیمتی چیز دنیا کا کوئی بہت اچھا فرنیچر دنیا کا بہت اچھا لباس دنیا کا بہت اچھا کھانا اگر ہمارے سامنے ہو ہم خواہش کرتے ہیں یار زندگی میں کبھی وہ چیز تو کھانی ہے زندگی میں کبھی وہ گاڑی تو پرچیز ضرور کرنی ہے کبھی لائف میں موقع ملا تو وہ جگہ جا کر ضرور دیکھنی ہے ہمارے گول ہمارے پلانز یہ ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں یہ یہ اچیو کرنا ہے کسی بہت بڑے گھر والے کو دیکھتے ہیں دن میں تمنا جاتی ہے یا اس کو دیکھو کتنا بڑا گھر ہے کتنی بڑی گاڑی ہے کتنا بینک بیلنس ہے اتنے نوکر چاکر ہیں اتنی بڑی فیکٹری ہے ہم آج دنیا میں نعمت پانے والوں پر تو فخر فکر کیا رش کرتے ہیں کہ یہ جیسا بن گیا ویسا میں بھی بن جاؤں میں آپ سے سوال کرتا ہوں آج کسی کی گاڑی دیکھ کر تو یہ تمنا ہوتی ہے کہ ایسی گاڑی میرے پاس ہو کسی کا بنگلہ دیکھ کر یہ تمنا تو ہوتی ہے کہ ایسا پیلس میرے پاس ہو کسی کے پاس ویلتھ دیکھ کر یہ ہماری ڈیزائر تو ہوتی ہے کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں کبھی کسی جنت کی طرف جانے والے کو دیکھ کر یہ تمنا جاگی کہ یہ شخص نیکیاں کر رہا ہے نمازیں پڑھ رہا ہے سنتوں پر عمل کر رہا ہے اور رستہ رستہ جنت کی نعمتوں کی طرف جا رہا ہے جن نعمتوں کو سوال نہیں ہے اپنے رب سے کبھی میں نے دعا کی جنت میں جانے والوں کے سچ کے مجھے جنت میں داخل فرما دے ہمارے دل میں اس مقام کی تمنا کیوں نہیں جاگتی ارے وہ گھر جس میں ہم پچیس پچاس سال رہ جائیں گے وہ گاڑی جسے پانچ دس سال یوز کر لیں گے وہ ویل جو تھوڑے دنوں تک ہمارے پاس رہے گی پھر ہمیں اٹھا کے قبر میں ڈال دیا جائے گا مگر جنت کی نعمتوں کو سوال نہیں ہے جنت کی نعمتوں کی کوئی ایکسپائر ڈیٹ نہیں ہے یہ وہ نعمتیں جو باقی رہنے والی ہے کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے جنت میں جانے والا ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اور میرے جنت میں رہے گا اب سوچئے اس نعمت کو پانے کے لیے میں کیا کر رہا ہوں اس کے لیے کیا کوشش کر رہا ہوں اور سنیے اپنی شوق اپنے سڑک کو جنت کی ڈیزائر کو اور بڑھنے دیجئے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں ڈسائز دا ہر آن دا ہیڈ ایز eyebrows and eyelashes and dealers of paradise will not have any anybody here all will be clean shaved and their eyes lined with kohl everyone will look 30 years old then the people will go to the marketplace by Allah's order, and it would be surrounded by the angels. They will see things their no eye has ever seen, nor has any ear ever heard, and no one has even had a remorse through of it throughout their mind. There will be no buying or selling. Whatever they like in the marketplace will just be sent along with them. People of paradise will meet others in this market when a person from a lower grade will meet another. from a higher grade and will like his dress that before their talk is finished he will feel his dress is better than the other dress because there is no sorrow in paradise جنت میں کوئی دکھ نہیں ہے جنت میں کوئی غم نہیں ہے وہ دوسرے کا لباس دیکھ کر سمجھے گا یہ مجھ سے اچھا لباس پہنا ہوا ہے وہ ابھی دل میں خیالی کر رہا ہوگا کہ اس کا لباس اس سے زیادہ اچھا ہو جائے گا کہ جنت میں کسی قسم کا کوئی دکھ نہیں وین ایور دے ول وانٹ ٹو میٹ ایچ ادر Their thrones will move closer in front of Allah the most respectable person amongst them is the one who is bestowed with the privilege of seeing the gracious face. Wajhi Kareem of Allah in the morning and in the evening, when all the dealers of the paradise would have entered therein, then Allah will ask them, do you want anything else? that I shall provide for you. They will proclaim, you have illuminated our faces and you have let us enter paradise and saved us from hell. Then the well which is drawn upon the people would be lifted and they will see the divine vision of Allah They have not been awarded anything greater than this gift. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو اپنے دیدار سے نوازے گا اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں جنتوں کے سارے انعام ایک طرف اور رب کا دیدار ایک طرف علماء فرماتے ہیں کہ اتنے سارے جنتی ہوں گے سب رب کے دیدار کو کیسے دیکھیں گے اور کس طرح رب کی طرف خود کی نظر جائے گی تو فرمایا کہ چاہے کوئی نمبر پر بیٹھا ہو کوئی مشک کے تیلے پر بیٹھا ہو سب ایک ہی طرح رب کا دیدار ایسا کریں گے جب چودھری کا چاند چمکتا ہے تو زمین پر بسنے والے سارے اسے دیکھ تو سب کے سب رب کے دیدار سے باز سے ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جتنا زیارہ تو رعف الرحیم علیہ تسلیم یا اللہ و اپنے حبیب رعف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہمیں بھی جنت میں اپنا دیدار نصیب فرما اے میرے پیار اسلامی بھائیوں یقینا یقیناً آپ نے جنت کی نعمتوں کے بارے میں سنا کیسی کیسی نعمتیں ہیں کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی اب مجھے بتائیے کہ ان نعمتوں کو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہماری کیا کوششیں ہونی چاہیے آج دنیا کی حرام خانے کو چھوڑ دیجیے جنت کے لذیذ کھانے حاصل کر لیجیے ڈسائڈ آپ نے کرنا ہے آج دنیا میں اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بھرنا ہے یا جنت میں ان آنکھوں سے رب کا دیدار کرنا ہے آج دنیا کے اندر فیشنیبل لباس پہن کر رب کو ناراض کرنے والا ڈریس پہننا ہے یا جنتیوں کے لیے وہ, وہ لباس جو رب نے تیار کیا ہے جو کبھی میلہ نہیں ہوگا جو ایسا لباس ہے جس کے بارے میں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا کسی کہان نے نہیں سنا وہ جنتی لباس رب نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھا تھوڑے دن برداشت کر لیجیے تھوڑے دن کر لیجیے ارے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی جو سر پر امامہ پہنتے ہیں ان کے جسم پر سننا تو بھرا لباس ہے چہرے پر داڑھی ہے ہو سکتا ہے آپ کے دل میں بھی کبھی خیال آتا ہو مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر میں جہاں جہاں دعوت اسلامی والے سن رہے ہیں ہو سکتا ہے کسی بہت اچھے لباس پہننے والے کو دیکھ کر برانڈیڈ شرٹ پہننے والے کو دیکھ کر برانڈیڈ پینٹ پہننے والے کو دیکھ کر سوٹ بوٹڈ شخص کو دیکھ کر آپ کے دل میں بھی کبھی خیال آتا ہو ارے میرے پاس بھی تو پیسہ ہے میں بھی تو جناب یہ لباس سکتا ہوں میں بھی تو دنیا کے قیمتی جوتے یہ چائے پہن سکتا ہوں میں نے اپنے آپ کا جس کو آج تک دنیا کی کسی آنکھ نے بھی نہیں دیکھا اور جو میلہ نہیں ہوگا آج اپنے چہرے پر داڑھی رکھ کر بہاد اوقات ہو سکتا ہے یہ خیال آتا ہو کہ یار وہ دیکھو کلین شیو ہو کر گھوم رہا ہے دنیا کے ماحول میں رنگا ہوا ہے آج میں نے داڑھی رکھ لی ہے لوگ تھوڑا ڈیٹ کیٹگرائز کرتے ہیں ارے کوئی بات نہیں تھوڑا انتظار کر لو جنگ چہرے پر داڑھی نہ ہوگی بلکہ ہر شخص تیس سال کا نظر آ رہا ہوگا اب ڈسائڈ آپ نے کرنا ہے دو چیزیں ہیں کہ یا تو دنیا کو قبول کر لیجیے جو خود کرنا ہے دنیا میں کر لیجیے پھر جنت میں حاصل نہ ہوگا اور اگر رب کے وادوں پر یقین ہے کہ وہ نعمتیں ہیں ارے آج اگر دنیا میں کسی کو کہہ دیا جائے کہ تمہیں آج رات بہت اچھے ریسٹورنٹ میں میں ڈنر کرواؤں گا اس ریسٹورنٹ میں لے کے چلوں گا کہ جس کے کھانے پورے ملک میں مشہور ہیں تو بندہ دوپہر کو کھانا نہیں کھاتا یار چلو رات کو اچھا کھانا کھانا ہے تھوڑا کم کھائیں گے ریسٹورینٹ کے اندر بڑے لذیذ کھانے ہیں وہاں پیٹ بھر کے کھاؤں گا ارے چالیس پچاس ساٹھ سال کی زندگی ہے حرام سے اپنے آپ کو بچا لیجیے تیار کر رکھی ہیں ہم نے آتیس کی زبانی سنا ہے کہ بندہ تفر کرے گا وہ کھانا اس کے سامنے حاضر ہو جائے گا پرندہ اڑ رہا ہوگا وہ سوچے گا کہ یہ پرندہ اگر میں کھاؤں تو وہ پرندہ روسٹ کیا ہوا اس کے سامنے آ جائے گا اے مسلمانوں ہم پر حرام قرار دی گئی ہے. برباد ارے تھوڑا صبر کر لیجیے یہ دنیا کی شراب کو بندے کو بدوبست کر دیتی ہے کفری کلمات منگوا دیتی ہے میرے رب نے جنپتیوں کے لیے شراب سہور تیار کر کے رکھی ہے انتظار کیجئے آج صبر کر لیجئے رب کے اور شراب طہور کے مزے اٹھائیں گے جب جنت میں چلے جائیں گے آج بنا کر کے مسلمان اپنی پاک دامنی کو برباد کر رہا ہے اپنے ایمان کو اپنی نسل کو برباد کر رہا ہے اور حرام کے ذریعے جہنم میں جانے کے راستہ اپنے لیے بنا رہا ہے ہم نے سنا اگر وہ ناخون بھر اپنا ظاہر دنیا پہ کر دے تو پوری دنیا بے ہوش ہو جائے ایسی خوبصورتی ایسے دیورات ایسے لباس ایسا کچھ رب نے اس اندر رکھا ہے اور ایک دو نہیں رب نے ہزاروں لاکھوں جنتوں کے لیے بنائی ہے اور روایتوں میں آتا ہے کہ مرد جب اپنی جائے گا ہر وقت سے کماری پائے گا تو آج کی तो خواہشات پر بنا کرنا یا تو रब کر لیجیے سچے पर پر करते کرتے ہوئے کیجیے کہ ان شاء اللہ رب نے جنت میں نعمتیں تیار کر رکھی ہیں آج میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین اور जमा होने वाले اسلامی بھائیوں को جنت کی نعمتیں ہم نے سنی ہے جنت انعمت ہم نے چار دن کی زندگی ہے جو کرنا ہے اس میں کر لیجیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں پھر بڑھاپا آ جاتا ہے آزاد کمزور ہو جاتے ہیں پھر دنیا کی لذتے بھی نہیں اٹھائی جا سکتی لیکن جنت وہ جگہ ہے جہاں بڑھاپا نہیں آنا جنت وہ جگہ ہے جہاں آزاد کو ڈھلنا نہیں ہے جنت وہ جہاں زندگی لفظ بھی تھوڑا ہے ہمیشہ, ہمیشہ کے لیے جنتی تیس سال کا ہوگا اور بس رب کی نعمتیں اٹھاتا رہے گا رب کی نعمتوں کو استعمال کرتا رہے گا اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ روزانہ رب کا دیدار کرتا رہے گا आ, اے میرے پیارے سیاح بھائیوں آج اب میں آپ کو آپ کی زبان میں سمجھاتا ہوں آپ اس وقت امریکہ میں موجود ہیں کوئی پاکستان سے آیا ہے کوئی بنگلہ دیش سے آیا ہوگا کوئی انڈیا سے آیا ہوگا آپ نے اپنا وطن کیوں چھوڑا کچھ سال پہلے ہی تو آپ آئے ہیں کوئی دس سال ہو گئے کسی کو پندرہ سال ہو گئے کسی کو بیس سال ہو گئے کوئی چلے یہاں پیدا ہوا تھا تو اس کے والدین آئے ہوں گے آپ نے ایک ڈسیشن لیا ہوگا کہ اس ملک میں جا کر ہمارا مستقبل کچھ بہتر ہو سکتا ہے ہماری ارننگ ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں ہم قربانی دے دیں گے مجھے پتا ہے کہ یہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو دس دس سال ہو گئے اپنے والدین سے ملنے نہیں جا سکے دس دس سال ہو گئے اپنی فیملی کے پاس نہیں گئے اسٹرگل کر رہے ہیں سیکریفائز کر رہے ہیں کیوں کہ دنیا بہتر ہو جائے مجھے بتائیے آج اگر کسی شخص کو یہ کہہ دیا جائے کہ جناب آپ پانچ سال کے لیے اپنی نیند میں سے دو گھنٹے کم کر دیجیے پانچ سال کے لیے آپ روزانہ سولہ اٹھارہ گھنٹے کام کیجئے اور اس کے بعد آپ کو اتنا بڑا گھر اتنی گاڑیاں اتنی بڑی فیکٹری یہ سب دے دی جائیں گی اور آپ کو پانچ سال کے لیے اپنے گھر سے دور بھی رہنا ہوگا تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ تمام چیزیں کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے حالانکہ یہ پتا ہے کہ پانچ سال تک میں زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا یہ پتا نہیں قربانی تو دے رہا ہوں سے پاک کا فرمان ہے کہ بہت سے گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو تعمیر کرنے والے اس میں شفٹنگ کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں مگر اس میں شفٹ ہونے سے پہلے ان کی کور تیار ہو چکی ہوتی ہے بہت سے کفن دھل کر تیار ہو چکے ہوتے ہیں مگر اس کفن کو پہننے والے دنیا کے لباس میں گھوم کر پہن کر بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں میرے پیارے سامی بھائی سوچئے آج دنیا کے لیے ہم دو سال پانچ سال دس سال کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں کیوں کہ کی دنیا بہتر ہو جائے وہ جنت جس میں اتنے انعام ہیں وہ جنت جو ایسا ٹھکانہ ہے کہ جو کبھی بھی زوال نہیں ہے اس کو اس میں جانے کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے اس میں جانے کے لیے میں نے روزانہ کتنے گھنٹے نکالے کہ ٹھیک ہے آٹھ گھنٹے دنیا بنانے کے لیے یہ دو گھنٹے جنت میں جانے کے لیے کوئی شیڈول میں ٹائم ہے ہمارے دا ٹوینٹی فور میں غور کیجیے دنیا کے لیے کتنا ٹائم ہے اور جنت کے لیے کتنا ٹائم ہے جنت سے مراد رب کی رضا ہے رب کو راضی کرنا ہے اس کے لیے میرے پاس کتنا وقت ہے وقت فقط دنیا کے لیے آخر کب تک ہم دنیا کے پیچھے زندگی, زندگی گزارتے رہیں گے کب اس تک ہم اپنے رب کو ناراض کر کے زندگی گزاریں گے بس پلاننگ پلاننگ ہمارے پانچ سال کے پلان ہیں ہمارے دس سال کے پلان ہیں کہ دس سال بعد یہ کرنا ہے پانچ سال بعد یہ کرنا ہے اور پل کی خبر نہیں ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان پل کی خبر کی خبر کی جب پل کی خبر نہیں ہے کل تو دور کی بات ہے پل کی خبر نہیں ہے تو جہاں پل میں جانا ہو سکتا ہے وہاں کی پرشن کیسے ہونی چاہیے یہ دنیا جو ہے نا یہ بورڈنگ لاؤنج کی طرح ہے آپ لوگ ٹریول کرتے ہیں ایئرپورٹس پر بھی جاتے ہیں آپ کو جب آپ ٹکٹ لے لیتے ہیں بورڈنگ کارڈ لے لیتے ہیں سامان جمع کروا دیتے ہیں اس کے بعد آپ ایک لاؤنج میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے بورڈنگ کارڈ اب انتظار کس بات کا ہے کہ کب فلائٹ اناؤنس کی جائے اور مجھے بلا لیا جائے کوئی ایسا مسافر آپ نے دیکھا ہے ایئرپورٹ پر کہ جو بورڈنگ لاؤنج کے اندر اس کی فلائٹ اناؤنس ہونے والی ہو اور سو جائے اور اس بورڈنگ لاؤنچ کو پینٹ کرنا شروع کر دے اس بورڈنگ لاؤنڈ کو جناب دفتر خان بچھائے دوستوں کو بلایا چلو بھائی کھانا بانا کھاتے ہیں تھوڑا سا بورڈنگ لاؤنس کے اندر ڈیکورشن کرنا شروع کر دے تو لوگ یہی کہیں گے یار عجیب آدمی ہو تھوڑی دیر میں فلائٹ جانے والی کن کاموں میں لگ گئے ہو تیار ہو فلائٹ اناؤنس ہوگی نکلنا چاہے فلائٹ اچھا سامان بھی زیادہ نہیں لے جانے دیتے چھوٹا سا साथ ساتھ ہوتا ہے اور وہ بیگ جاتا ہے جو ساتھ ہوتا ہے جو گھر پہ رکھا ہوتا ہے وہ نہیں جاتا جہاز کے اندر وہ بیگ ساتھ جاتا ہے جس کو آپ ہینڈ کیری کہتے ہیں زیادہ بیگ نہیں لے جانے دیتے اب آپ سوچیے یہ ساری باتیں ہمیں اور ہم اس دنیا کے اندر ایز اے بورڈنگ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ہیں ارے اس کے اندر اپنا وقت کیوں گزار رہے ہیں اس سفر کی تیاری کیجیے اور اپنا بیگیج تیار رکھیے کبھی بھی فلائٹ اناؤنس ہو جائے گی اچانک ہمیں بلا لیا جائے گا اور ساتھ ہی کوئی گھر کوئی بنگلہ کوئی بینک بیلنس کچھ نہیں جائے گا ساتھ وہی جائے گا جو ہم نے ہینڈ کیری تیار کر رکھا ہے اس میں جو نیکیاں ہوں گی جو نئے کمال ہوں گے جو نمازیں ہوں گی جو رب کو راضی کرنے والے کام ہوں گے تو ہمارے ساتھ اس آخری سفر میں جائیں گے تو اے میرے پیارے اور محترم جنت کی نعمتوں کا ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے کہ بس جناب مجھے ویسا گھر جب سے دیکھا ہے چین نہیں آ رہا اتنا کماؤں گا کہ ایسا گھر بناؤں گا اتنے پیسے ارن کروں گا کہ ویسی گاڑی لوں گا پتا نہیں لاکھ لاکھ ڈالر کی موٹر بائک لوگ لے لیتے ہیں کیوں کہ جناب اپنی کی خواہش ہوتی ہے ارے رب نے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا کچھ کوشش کر لیجیے کچھ رب کو راضی کرنے کا سامان کر لی پھر وہ نعمتیں ہیں کہ انشاءاللہ قیامت کے بعد مزے ہی مزے جنت میں جنتوں کے ہوں گے اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اب آئیے آپ نے جنت کے بارے میں تو سنا اب سنتے ہیں کیا کیا ہے دوزب کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ جنت میں نہ جا سکے کوئی بات نہیں بندہ سوچے یار یہ ٹھیک ہے ملک صاحب بیان تو کر رہے ہیں کہ جنگت میں ساری نعمتیں نہیں جا سکے تو نہیں جا سکے نہیں نہیں اگر جنت میں نہ گئے تو پھر کوئی دوسرا مقام نہیں ہے پھر फिर دو زب ہوگا یاد رکھیے کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے کہ جو جنت میں جانے والا ہے نیک جنت میں चला جائے گا گناگار جہنم میں جائے گا اور ہمیں کہیں نہیں جانا ہم بیچ میں رہ جائیں گے نہیں یا تو جنت میں جانا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ हमें وہ دن جگائے ہمیں وہ لمحہ نہ دکھائے کہ جب رویتوں میں آتا ہے کہ جب یہ اعلان ہوگا مجرم سورہ یاسین شریف میں یہ آئٹ موجود ہے اے مجرمو آج کے دن الگ ہو جاؤ روایتوں میں آتا ہے کہ اس دن جب یہ اعلان ہوگا تو لوگ آنند فانند بوڑے ہو جائیں گے اس اعلان کے خوف سے اور پھر ہر ہزار میں سے ایک جنتیوں کی لائن میں لگے گا نو سو ننانوے مجرموں کی لائن میں لگیں گے آج ہمارے ایگوں پر پڑتا ہے اس دن ہر زیرو کو اپنے کیے کا پھل بھگتنا پڑے گا اس دن اپنی کرنی کا پھل بگتنا پڑے گا اس دن جب یہ اعلان ہو اکاش اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بے حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا ہمیں اللہ کے انعام یافتہ لوگوں میں کھڑا کر دیا جائے ہمارا کامایا مال ہمیں سیدھے ہاتھ میں عطا کیا جائے اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اگر جنت میں نہ گئے تو پھر بربادی ہی بربادی ہے اور جہنم کیا ہے اب آئیے یہ سنتے ہیں رب کے وعدے سچے ہیں یہ وہ پنشمنٹ کی جگہ ہے جس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ تبارک تعالیٰ نے کافروں مشرکوں منافقوں اور دوسرے مجرموں اور گناہگاروں کو عذاب اور سزا دینے کے لیے آخرت میں جو ایک نہایت خوفناک ڈینجرس اور بھیاک مقام تیار کر رکھا ہے اس کا نام جہنم ہے اسی کو دو بھی کہتے ہیں ہیل ہم انگلش میں کہتے ہیں ایک کال کے مطابق دو ساتویں زمین کے नीचे ہے سورائے حجر آیت نمبر 44 فور اس کے سات دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بتا ہوا ہے اس آیت کی تفصیل میں مفصرین کا کال یہ ہے کہ جہنم کے سات طبقات ہیں سیون کیٹیگریز ہیں جہنم لذیذ شعیل جہین ح پوری آیت کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ شیطان کی پیروی کرنے والے بھی سات حصوں میں منقسم ہیں ان میں سے ہر ایک کے لیے جہنم کا ایک طبقہ ایک گریڈ نام کیا گیا ہے معلوم کیا گیا ہے میرے پیارے اور محتر اسلامی بھائیوں جہنم کس قدر خوفناک ہے جہنم میں کیسی کیسی پنشمنٹ ہے سنتے جائیے کہ دو دخی جہنم کی آگ میں جلس کر برن ہو کر ایسے مسک ہو جائیں گے کہ اوپر کا ہوٹ جو لپس ہے آج اپنے چہروں پہ طرح طرح کی ہم کریمز لگاتے ہیں سن بلوک الگ لگاتے ہیں موسچرائز کریم الگ لگاتے ہیں وائٹنگ کریم الگ لگاتے ہیں کہ جناب ہم خوبصورت نظر آنے چاہیے ذرا سوچیے تو صحیح یہ خوبصورت یہی نازو نعم میں پلا ہوا جسم خدا نہ آپ اگر جہنم کا ایندھن بن گیا تو اس کا حال کیا ہوگا روایتوں میں آتا ہے کہ یہ اوپر والا ہوٹ مسک ہو کر سکڑ کر آدھے سر تک پہنچ جائے گا اور نچلا ہوج لٹک کر ناف تک پہنچ جائے گا یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ جہنم میں ایک تندور ہے جو اندر سے بہت چوڑا اور اوپر سے بہت کم چوڑا ہے اس میں عورتوں اور مردوں کو ڈال دیا جائے گا جو ایڈلٹری کرتے ہوں گے آگ کے شولے میں وہ سب جلتے ہوئے تندور کے منہ پر آ جائیں گے اوپر تک آ جائیں گے پھر جب دم وہ فائر بند کر دی جائے گی وہ شولے بج جائیں گے وہ سب اوپر سے واپس تندور کی اس کنور کی گہرائی میں جا گریں گے الامان بحیث سود کا کاروبار کرنے والے آج انٹرسٹ پر اپنی زندگی گزارنے والوں کو لڑک جانا چاہیے کہ انٹرسٹ ایک ایسی وبا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کی جاتی ہے سنیے سنیے کچھ گوزیوں کو خون کے دریا میں دا ریور آف بلڈ میں ڈال دیا جائے گا وہ تیرتے ہوئے سوئم کرتے ہوئے کنارے تک آئیں گے تو ایک فرشتہ ایک اینجل ایک پتھر کی چٹان ان کے منہ پر اس زور سے مارے گا کہ وہ پھر بیچ دریا میں پلٹ کر جا پڑیں گے بار بار یہی آزاد ان کو دیا جاتا رہے گا بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یہ سود خوروں کا آزاد اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں لوگوں کو جہنم میں کس کس طرح عذاب دیا جائے گا ایک فرشتہ ان کو لٹا کر ایک سنسی ان کے منہ میں ڈالے گا اور ان کے گل پڑے یہ جو اس اس کو قدر اس دیا جائے گا اس کا شگاف سر کے پچھلے حصے تک پہنچ جائے گا پھر دوسرے گلفرڑے کو پھاڑا جائے گا جب تک یہ پہلا والا دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا پھر اس کو پھاڑے گا اس طرح کنٹینیوسلی یہ اذاب چلتا رہے گا اور یہ عذاب جھوٹ بولنے والوں کے لیے ہوگا جو آج ہنستے ہنستے جھوٹ بولتے ہیں لائے کرتے ہیں نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں آج کوئی تو نہیں جانتا ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میں نے جھوٹ بول کے اپنا کام کر لیا اس کو دھوکہ دے دیا اس کو پتہ ہی نہیں چلا ارے اس کا پتہ نہیں چلا مگر رب دیکھ رہا تھا اس رشتوں نے ہمارا گناہ لکھ لیا ہے اگر سب ناراض ہوا تو یہ جھوٹ بولنے والوں کا عذاب ہوگا اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں آج دنیا میں سانپ دیکھتے ہیں تو خوف محسوس ہوتا ہے آج دنیا میں بچھو دیکھتے ہیں تو ہمیں اسکورپین دیکھتے ہیں تو ڈر لگتا ہے آج اس اجتماع کے اندر ہی کوئی ماوس آ جائے کوئی چوہا آ جائے تو ہم کھڑے ہو جائیں گے کہ جناب حالانکہ وہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا سب سے ادنا سب سے لو کیٹیگری کا جس کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا نا اس کے بارے میں آتا ہے اس کو آگ کے شوز پہنا دیے جائیں گے فائر شوز پہنا دیے جائیں گے جس سے اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح بوائل ہو رہا ہوگا اور وہ تصور کرے گا وہ امیجن کرے گا کہ مجھے سب سے زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے حالانکہ یہ سب سے لو کیٹیگری کی پنشمنٹ ہوگی اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جہنم کے اندر صاحب کیسے ہوں گے روایتوں میں آتا ہے ابھی سے بات میں مفہوم ہے نشکار شریف کی حدیث ہے کہ جہنم میں اجمی اونٹ کی طرح اتنے بڑے بڑے سانپ ہوں گے جو جہنمیوں کو ڈستے ہوں گے بائٹ کرتے ہوں گے وہ ایسے پوائزن ہوں گے ایسے زہریلے ہوں گے کہ اگر وہ ایک مرتبہ کسی کو کاٹ لیں تو چالیس برس تک فورٹی ایئرس تک ان کا زہر نہیں جائے گا اور لگامے لگائے ہوئے خچروں کے برابر یعنی ڈومکی کے برابر بڑے بڑے سکورپین ہوں گے جو دو زخیوں کو ڈنگ ماریں گے ایک مرتبہ ان کے ڈنگ مارنے ان کے بائک کرنے کی جو تکلیف ہوگی وہ چالیس سال تک باقی رہے گی الامان و حفیظ پیارے اسلامی بھائی اور مدرسہ کے ناظرین جنت میں جانا تو ہم سب چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمایا لیکن خدا نہ خاصہ ہماری زندگی کے جو امال ہیں میں نے پہلے ہی کہا دو ہی جگہ ہیں یا تو جنت ہے یا تو دوست ہے خود غور کر لیجئے آج میری زندگی تیس سال کی ہو گئی چالیس سال کی ہو گئی پچاس سال کا ہو گیا میں نے اب تک جو لائف گزاری ہے وہ جنت میں جانے والی لائف ہے یا جہنم میں جانے والی لائف ہے ارے ابھی بھی لڑک اٹھیے ابھی بھی ڈسائڈ کر لیجیے یہ فیصلہ کر لیجیے کہ میرا ڈیسٹینیشن کیا ہے مجھے جانا کہاں ہے اگر آج ڈسائڈ نہیں کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتانا پڑے یاد رکھیے وہاں نہیں سنی جائے گی وہاں بندہ فریاد کرے گا مولا مجھے ایک بار واپس بھیج دے میں جا کر تیری عبادت کروں گا مجھے تھوڑا وقت دے دے مجھے نہیں پتا تھا میں ایکسیڈینٹ میں دنیا سے چلا جاؤں گا میں جوانی کی موت مر جاؤں گا ارے وہاں کوئی وہ کیا ہوگا وہ جو دنیا ہے وہ وقت ہے دنیا دار العمل ہے آ دار جگہ ہے دنیا جو ہے وہ ایکشن کی جگہ ہے آکرت اکاؤنٹ کی جگہ ہے ایکشن جو بھی کرنا ہے وہ یہاں کر لیجئے لیجیے آج کے سما میں آئے ہیں ایک کثیر تعداد میں اسلامی بھائی موجود ہیں آج اپنے بارے میں یہ ڈسائڈ کر کے جائیے کہ میرا فائنل ڈیسٹینیشن کیا ہے آج اپنے اس ڈیسٹینیشن کی تیاری کر کے جائے میں نے اپنی زندگی جنت میں جانے والے امال کے مطابق گزارنی ہے بدانا اپنی آج تک کی زندگی اور آئندہ کی زندگی کو میں جہنم میں جانے والے امال کے مطابق گزار رہا ہوں نہیں نہیں میرے پیارے سے کوئی شخص ایک سیکنڈ کے کروے حصے کے لیے بھی جہنم کی پنشمنٹ کو برداشت نہیں کر سکے گا اپنے رب سے معافی مانگ لیجئے اپنے رب سے توبہ کر لیجئے وہ قریب ہے اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ جب, جب گناگار آنسو بہا کر اس کے دربار میں مانگتا ہے وہ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے لیکن جو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں چونکہ آج کے اجتماع میں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں ہم نے ڈسیزن لینا ہے کہ ہم انشاءاللہ اللہ اب اپنی زندگی میں وہ اعمال کریں گے جو جنت میں لے جانے والے اعمال ہوں رب کی نعمتوں کو حاصل کرنے والے اعمال ہوں رب کو راضی کرنے والے اعمال ہوں اب اپنے رب کو ناراض کرنے والی زندگی نہیں گزاریں گے آج اجتماع میں آئے ہیں اتنے سارے لوگ ہیں اب اجتماع کے بعد ہم دعا بھی کریں گے یہ رب تعالیٰ کا کرم ہے کہ جب اتنے سارے مسلمان مل کر دعا کریں تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں آج اپنے گناہوں سے توبہ کر کے جائیے اور ایسی پکی نیت کر کے جائیے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز کزا نہیں ہوگی ایسے نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی جا جا اسلام میں بیٹھے پکی نیت کر لیں ان شاء اللہ ہمیں ہمت عطا فرمائے گا سب نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز کزا نہیں ہوگی رمضان کے پورے روزے رکھیں گے فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے انے باجے نہیں سنیں گے اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے مدنی مرکز کے طریقہ کار کے مطابق الحمد للہ آخر میں سنتیں اور آداب بتائے جاتے ہیں آج جس سنت کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہے اماما شریف آمدالن آپ دعوت اسلامی کے اسلامی, اسلامی بھائیوں کے سر پر اماما شریف دیکھتے ہوں گے سوال بھی پیدا ہوتا ہوگا کہ اماما کیوں پہنتے ہیں اور اتنی پابندی کے ساتھ کیوں پہنتے ہیں امامہ شریف ہے کیا میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیوں یاد رکھیے امامہ شریف ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے ہمارے سرکار علیہ السلاط وسلام نے ہمیشہ سرے اقدس پر اپنی ٹوپی مبارک پر امامہ مبارک کو سجائے رکھا ہمیشہ سجائے رکھا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امامہ سنت متواترہ دائما ہے یعنی کنٹینیوسلی یہ سنت وہ ہے امامہ از اے ٹرولی کنفرم سننا ٹرینگ ٹو رکاس ود امامہ از مور ایکٹ دینگ سیونٹی ود آؤٹ این اماما ایک اور حدیث سنیے ود ان اماما سلاح از اکو ٹو ٹین تھاؤزینڈ گڈ دس ہزار نیکیوں کے برابر ہے اماما شریف میرے پیارے پہن کر دو رکھاتے پڑھنا اور سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جمعہ کے دن امام والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے جمعے کے دن امامہ پہننے والوں پر درود بھیجتے ہیں تو خوش نصیب ہے وہ اسلامی بھائی جو سر پر امامے کا تاج سجاتے ہیں اور امامہ بتاؤں کیسی نعمت ہے جس کے سر پر امامہ ہے نا یہ چہرے پر داڑھی ہے یہ وہ سنت ہے کہ آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں جاب کر رہے ہیں ڈرائیونگ کر رہے ہیں بظاہر کوئی نیکی نہیں کر رہے لیکن امامے کی برکت سے سنت کا ثواب آپ کے ناما اعمال میں لکھا جا رہا ہے اور داڑھی تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ ان قبر میں بھی ساتھ جائے گی دیکھیے ساری چیزیں اتر جائیں گی داڑھی ساتھ جائے گی اور امام حسن رضا خان برادر عظمت کیا فرماتے ہیں لحد میں عشقِ رخِ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی چراغ لے کے چلے قبر میں بڑی اندھیری رات سنی ہے قبر کے لیے چراغ کیا ہے سرکار کے چہرائے انور کے عشق کا داغ رکھا ہے وہ ساتھ لے کے جائیں گے کیونکہ قبر میں اندھیری رات ہے یہ انشاءاللہ شاء داڑھی چراغ بن کر چمکے گی ارے سرکار کا غلام وہ ہو کہ فنا اتنا تو ہو جاؤں ہو جاؤں ہو جاؤں میں تیری زمیں فنا فنا اتنا تو ہو جاؤں ہو جاؤ میں تیری میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو دیہ دید <سؤال> ارے دور سے پہچانا جاتا ہے جب کسی کے سر پہ سب امامہ ہوتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ سرکار کا غلام جا رہا ہے مصطفیٰ کریم کا عاشق جا رہا ہے تو کیوں نہیں سجا لیتے وہ امامہ کہ جس کو دیکھ کر اس شاکان رسول قریب آ جاتے ہیں کیوں نہیں چہرے پر داڑھی سجا لیتے کہ یہ سوچنا نہیں پڑتا کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے ارے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کو ہم کیوں ختم کر رہے ہیں ہم تو سرکار کے غلام ہیں سرکار کا دامن تھام کر جنت میں جانا ہے یہ دنیا کا فیشن یہ دنیا کے ایکٹر یہ دنیا کے آئیڈیل جس اس کو آئیڈیل بنا کر ہم آج اپنے فیشن کو اپناتے ہیں نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں آئیڈیل اس کو بنائیے جو شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں جو سارے حتینوں سے حتین ہیں ارے سارے حتین ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ارے ان آقا کا طریقہ اپنائیے پھر دیکھیے دنیا میں بھی عزت ملے گی اور انشاءاللہ شاء آخرت میں بھی عزت ملے گی تو انشاءاللہ یہ بھی نیت کر دیجیے کہ سرپر اماما بھی سجائیں گے ان شاء اللہ حبیب <سلام> <سلام> not the bull.